نشانی نمبر تیرہ اس کا جو عنوان ہے وہ ہے قبض العلم وظہ جہاز ہے کہ علم کا قبض کر لیا جانا اٹھا لیا جانا اور جہالت کا ظاہر ہونا علم اٹھ جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی یہ ایک نشانی ہے یہ بہت اہم ہے اس پر بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا حید انس کی روایت ہے سفی کی کہ من اشراط اسٹھا علم لے جائے گا رفا مانے اٹھا لینا گویا علم دنیا سے اٹھ جائے گا وہ یش پتل اور جہالت ثابت رہے گی باقی رہ جائے گی جہالت باقی رہ جائے گی وجوش رحم اور خمو میں نے حدیث پوری کر دی تاکہ بار بار حدیث آئے گی اس کو ان شاء اللہ سمجھنے کے لیے میں چاہتا ہوں مشاعد آپ لوگ اس اپنی کتاب کے ساتھ ساتھ چلیں اور شاید میں کسی بندے سے کسی شادی سے کہوں گا کہ وہ اس حدیث کو پڑھیں تاکہ آپ لوگوں کے اندر بھی نشا تھوڑا سا رہے ٹھیک ہے یہ جو مسئلہ ہے کہ علم چلا جائے گا علم کے چلے جانے کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ سب سے مشہور بات اور حدیث یہ ہے کہ علم کا جانا کیسے ہوگا اللہ علماء, اللہ علماء اللہ کے چلے جائیں گے دنیا سے علماء چلے جائیں گے علماء کی وفات ہو جائے گی اور علم اسی طریقے سے اٹھتا چلا جائے گا لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ علم دین کے ساتھ اور علم سے بعد یہاں پہ دنیا کا علم نہیں بلکہ دین کا علم ہے وہ علم جو اللہ تعالی نے دنیا میں بھیجا تھا انبیاء کے ذریعے اور آخر میں ہمارے نبی کے ذریعے کتاب و سنت کی روشنی میں کتاب و سنت کی, کی, کی, کی شکل میں تو یہ علم دنیا سے اٹھ جائے گا اور چلا جائے گا اس میں بھی مین بات یہ ہے کہ علم کا مطلب علم چلا جائے گا کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے حروف مٹ جائیں گے اس کی کتابیں ختم ہو جائیں گی ابتدا اس سے نہیں ہوگی ابتدا ہوگی علماء کے چلے جانے سے اور اس علم کے حاملین جو علماء ہوتے ہیں جو علم سیکھتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں اور تفقو اور تدمپور کتاب و سنت میں کدمپور اور تفکور کرتے ہیں ایسے لوگ جو اس علم کی روشنی میں امت کی قیادت کرتے ہیں علم کی روشنی میں امت کی قیادت کرتے ہیں یعنی ان کو پتہ رہتا کہ آج امت میں جو واقعات ہو رہے ہیں امت آج جس چیز سے دو ہے اس کا اس کی مشکل کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے کیسے پتہ لگاتے ہیں کتاب و سنت کے علم سے ایسے لوگ دھیرے دھیرے ختم ہو جائیں گے اس لیے یہ بہت بڑا لبئی فکریا ہے اور یہ بہت بڑی علامت ہے قیامت کی جس پہ ہم سب کو سوچنا چاہیے اور ہم اس بات کے اہل ہیں خاص کر یہاں مملکہ میں رہتے ہوئے مملکہ میں رہنے کی وجہ سے ہمارے ملکوں کے حالات کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے ملک میں جہالت کتنی زیادہ عام ہے ہمارے علاقوں میں ہمارے ہمارے چاہے شہروں میں پورے ملکوں میں تمام پوری دنیا میں لیکن ہمارے ملکوں میں جو کہ مسلمانوں کی تعداد عام طور پر پوری دنیا بھر کے مقابلے میں زیادہ ہے خاص طور پر پر میں جس میں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش اور افغانستان یہ سب علاقے آتے ہیں اس میں اور تو ان علاقوں کے مسلمان دنیا بھر کے مسلمانوں سے تعداد میں زیادہ ہیں اور ان لوگوں کے ہاں دین کا جذبہ بھی بہت ہے لیکن جہالت اب جب تعداد زیادہ ہے تو جہالت بھی زیادہ ہے اور جب تعداد زیادہ ہوگی اور جہالت زیادہ ہوگی تو اس جہالت کا نقصان بھی زیادہ ہوگا اسی لیے ہمارے نقصان بہت زیادہ ہے ہمیں یہاں پر ٹھہر کر کے تھوڑا سا غور کرنا چاہیے اور ہم لوگ چونکہ اپنے ملک سے نکل کے ایک علم کی دنیا میں آئے ہیں یہاں پر علم پھیلا ہوا ہے یہاں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اللہ نے امن و امان اور ترکیل و سنت کا بول بالا کیا ہوا ہے یہاں پہ علم کی چلک ہے یہاں پر علم کی کا پھیلاؤ ہے انفجار ہے علم کا تو اس طرح سے یہاں پر ہم بیٹھ کر کے سمجھ سکتے ہیں اور خاص کر اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو لوگ آگے عام طور پہ معاشی طور پر خوشحال ہوتے ہیں تو اس خوشحالی میں ہی انسان سوچتا ہے ورنہ ہمارے ہاں جو غریبی کے حالات ہیں اور انسان لوگ میں حیات کے لیے تگو دو کر رہا ہے روز مرہ اس میں کون سوچ پائے گا کہ علم کے لیے پیچھے پڑے علم کے بارے میں سوچے یہ اس لیے ہم لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے خاص کر ہم لوگ جو یہاں پر ہیں اہل علم سے جڑے ہوئے ہیں اور سوچنے کا مطلب یہ نہیں کہ خالی سوچتے رہے پلان کرتے رہیں بلکہ اس کے لیے پریکٹیکل بھی کریں اور اب طریقہ کیا ہوگا اس کا کہ سب سے پہلے انسان خود علم سیکھے جیسا کہ اللہ کا شکر ہے آپ لوگ سیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ تمام لوگوں کو ہم سب کو علم کو سیکھنے اور سکھانے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اس سے فائدہ پہنچائیں اور ہمیشہ وقل نبی صدنی علما اس کو پڑھتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں علم تو سب سے پہلا کام ہے کہ ہم خود علم سیکھیں دوسرا کام ہے کہ علم کے سیکھنے کو آسان بنانے کی کوشش کریں تیسرا کام ہے کہ علم کے پھیلنے کا خود بھی سڑب بنے اور اس کے پھیلنے کے لیے حالات بنائیں جیسے آپ اگر آج سیکھ رہے ہیں تو اپنے دوستوں کو احباب کو جو یہیں پر رہتے ہیں ان کو بھی آپ کھینچ کر کے لائیں کہ وہ لوگ دین کا علم سیکھنے کا جذبہ ان کے دلوں میں پیدا ہو تو پہلا کام یہ ہے کہ جہاں آپ ہیں وہیں پر کام کریں اور یہی چیز ہے یہی سنت نبوی کا طریقہ اور منحق نبوی ہے کہ انسان جہاں ہو پہلے وہاں کی سوچے خود کی سوچیں اور اپنے آس پاس کی اپنے اپنے اپنے حلقے کی سوچیں اس کے بعد پھر دوسری جگہ کی کے بارے میں پلاننگ کرے اور اس کے سوچیں اب رہی بات ہمارے اپنے ملکوں کی تو وہاں بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ پہلے تو وہ لوگ آج آپ اس لائق ہیں کہ یہاں پہ صاحب علم اور غیر صاحب علم میں تمیز کرنے کے لیے آپ یہاں پہ تیار ہو رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس لائق بنائے اور پھر غربا کو مہیا کرائیں علم کے ذرائع اور علم کے وسائل کو آگے بڑھائیں کوشش کریں آپ حضرات کہ اپنے علاقوں میں مدارس قائم ہوں مساجد میں حلقے قائم ہوں مساجد کا کام صرف خطبے دینا اور صرف جو ایک روٹینی کام نہ رہ جائے اپنے اپنے علاقے کی مسجدوں کو اگر آپ لوگ فعال کر دیں ایکٹو کر دیں ان کو اور وہاں پر جو امام ہیں اچھا سا امام رکھیں جو امام کیا میں عام طور پہ درسی درسی کتابوں کو قرآن و حدیث کی شرح کو تفصیر کو سمجھتا ہو تو اس انسان کو آپ علمی دروس پر لگائیں کہ وہ انسان مسجد کے اندر درس کا کام شروع کرے سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے مدرسے بعد میں وہ مسئلہ بات کا کہ وہاں سے بچے پڑھتے ہیں لیکن مسجدوں میں آپ دروس کا انتظام کرائیں خود بھی جائے تو کریں اور علماء کے ذریعے کر پائیں آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پورے بر میں جو علم حدیث پھیلا ہے اس کی وجہ سے پہلا ایک بندے کی وجہ سے سب سے زیادہ جو انتشار ہوا ہے علم حدیث کا پورے بر میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں کون ہے وہ اکثر میاں نظیر حسین میا محدس دہلوی رحمت اللہ علیہ دہلی کی مسجد میں کتنے سال تک انہوں نے پڑھایا تھا پچاس سے ساٹھ سال کا وقت ہے جو شیخ نے وہاں پر دیا پچاس تو پکا ہے لیکن بارہ دو کہتے ہیں ساٹھ سال تو پچاس سے ساٹھ پچاس سے اوپر ہی ہے ایک بندہ پچاس سال تک حدیث پڑھاتا رہا وہ کہیں نہیں گئے نہ انہوں نے سفر کیا نہ انہوں نے مدرسہ بنایا نہ بلڈنگیں کھڑی کی لیکن اسی فتح پوری مسجد سے فتح پوری مند سے اسی فتح پوری مسجد سے بڑے بڑے محدثین نکل آئے بڑے بڑے محدثین تو فرادی کے مؤلف مح... کے... کے... کے... یا امن المعبود کے مؤلف اسی طریقے سے میرے عادی کہ وہ ان کے شاگرد کے شاگرد ہیں اسی طرح سے جو بھی حدیث کا پورے ہمارے برے صغیر میں دور بارہ ہوا وہ سب شیخ کے ہی شاگردوں کے ذریعے ہوا تو مسجد کا کردار اسلامی تاریخ میں بہت زیادہ رہا ہے اور ہے لہٰذا ہم کوشش کریں کہ ہماری مسجدیں علم کا سر چشمہ بنے وہاں پر اچھے جید علماء کو آپ لوگ رکھیں رکھوائیں اور ان کی اچھی معقول اس طرح سے انتظام کریں ان کا رہنے سہنے کا ان کی تنخواہوں کا ان کے اکومنڈیشن جتنی ہوتی ہے پورے سارے لوازمات کا کہ ان کو انسان ایک فارغ باز ہو کر کے پھر کام کرے گا ایسی باتیں آپ جانتے ہیں ایک ہوتا ہے کہ انسان کا اپنا جذبہ ایک ہوتا ہے انسان کا اپنا جذبہ اپنے جذبے میں تو آپ جانتے ہیں کہ تبلیغی جماعت والوں کا جو جذبہ پیدا ہوتا ہے تو وہ سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں اور ویسے بھی ایک انسان کا جذبہ پیدا ہو جائے تو لیکن بعض اوقات انسان دوسرے کے کہنے سے دوسرے کے جذبے دلانے سے بھی کام کرتا ہے تو آپ لوگ اس چیز کی کوشش کریں مدارس کی تعمیر کروائیں اور ان, ان کا تعاون کروائیں کیونکہ یہی وہ قلعے ہیں جن کے ذریعے دین اسلام کا نام باقی ہے اور انہی کے ذریعے اسلام پھیل رہا ہے اور اسلام باقی ہے اور اسلام کی باقاعدی سے ہے سمجھ گئے ہیں آپ تو علم کا پھیلنا پھیلانا اس کا باقی رکھنا اس کا سیکھنا سکھلانا یہ سب ہم سب پر فرض ہے ابتدا بھی اور امتحان بھی لہٰذا اس کی کوشش کرنی چاہیے اور قرب قیامت کی جو علامت ہے کہ علم ختم ہو جائے گا بلا شبہ ایسا ہوگا ہماری کوشش کے باوجود لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علم مکمل طور پر ختم ہو جائے گا اور کوئی بھی اس کا حامل نہیں بچے گا تو شاید اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو علم دین کی خاصر محنت کرتے ہیں اور اس کو باقی رکھنے کے لیے کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرنا ہے <تصفيق> اس سلسلے میں شیخ نے کافی لمبی بحث کی ہے میں اس میں بالکل گھسنا نہیں چاہتا کہ علم کے اس ان مسائل میں کیسے اٹھے گا کیا کیا مسائل ہوں گے اس میں گھسنے سے وقت ظاہر ہوگا بہت زیادہ چلا ہے ہمارے پاس وقت اصل ہے نہیں چودہ نمبر پہ شیخ نے جو علامت پیش کی ہے وہ ہے اثرت شرط وغیرہ مسئلہ یعنی شرطہ بہت بڑھ جائے گی یہ تو آج بھی محسوس ہوتا ہے اور پہلے بھی تھا اور آگے بھی ہوگا یعنی شرطہ کا مطلب ہوتا ہے جس کو ہم آج کل پولیس بولتے ہیں یعنی حاکموں کے وہ مندوب لوگ حاکم اور والیوں اور بادشاہوں اور حاکموں کے کی وہ فوج جو عام طور پہ پبلک کے ساتھ رہتی ہے اسی کو شرت یا شوٹا بولتے ہیں تو ایک زمانہ ایسا آئے گا اور کچھ زمانے ایسے گزر بھی چکے ہیں اور فی الحال بھی بار بار علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ شرطہ اپنا غلط اپنے پاور کا غلط استعمال کرتی ہے اور نہ صرف خود استعمال کرتی بلکہ اس سے غلط استعمال کروایا بھی جاتا ہے تو اسی لیے آپ نے کہا کہ احوان ظالمین کے یہ مددگار ہوں گے ظالموں کے مددگار ہوں گے امام احمد کی روایت ہے آپ نے فرمایا یقونوں کی حادی فی آخری زمان اس امت میں آخری زمانوں میں آخری زمانوں کا مطلب وہ زمانے جن کے بعد پہ قیامت ہی آنا ہے بالکل فائنل آخری کے زمانے فرمایا یقون رجا ایسے لوگ ہوں گے اور یقر جو رجا علوم محمود جن کے ہاتھوں میں کوڑے ہوں گے اب کوڑے ہوں یا کوڑوں کی یہ ایک مثال ہو کہ وہ, وہ چیز جس کو پولیس آمدور چاہے ڈنڈا استعمال کرے یا کوڑا استعمال کرے جو بھی چیز وہ استعمال کرے لیکن لفظ سیاحت کا مطلب تھا کوڑے کوڑے ہوں گے بل بخا جیسے کہ گائے کی پوچھ گائے کی پوچھ جو ہے دم گائے کی دم اسی کوڑے کی شکل کی ہوتی ہے آپ نے کہا اس طرح سے لمبے لمبے کوڑے ہوں گے یدون رسی صحت اللہ جن لوگ صبح صبح بھی کریں گے تو اللہ کی ناراضگی میں اور شام بھی کریں گے تو اللہ کی ناراضگی میں یعنی یہ لوگ ناحق پبلک پر ظلم کریں گے اور ظالموں کا ساتھ دیں گے ظالم حکام کا جس کی وجہ سے ان کا ظلم بہت بڑھ جائے گا اور اللہ کا تدب ان کے اوپر نازل ہوگا لہذا یہ چیز اسی طرح مسلم کی روایت ہے آپ نے کہا کہ سنفان من لم ہما جہنم کی دو جہنم کے لوگوں کی دو قسمیں ایسی ہیں دو طرح کے لوگ ایسے ہیں جو میں نے ان جیسے لوگ نہیں دیکھے ان میں کہ ایسے لوگ جن کے ہاتھوں میں کوڑے ہوں گے گائے کی پوچھ کی طرح اور وہ لوگوں کو اس سے مار رہے ہوں گے مارتے مارتے ہوں گے تو یہ سبحان یہاں چودہ نمبر کو دو بار شیخ نے کر دیا ہے یہ آج کی غلطی ہے تو یہ کہنا نام ہے یہ ایسے لوگ آئیں گے یہ چیزیں زمانہ کہیں کہیں پایا گیا ہے اور یہ چیزیں بتائیں نا یہ ایسی علامتیں ہیں جو ظاہر ہوتی ہیں اور بار بار آتی ریپیٹ ہوتی رہتی ہیں پندرہ نمبر پہ انتشار الزنا ہے اس میں کتاب میں ہمارے یہاں چودہ نمبر ہے دوبارہ ہو گیا ہے یہ عربی والی میں غلطی ہو گئی ہے زنا کا انتشار اور پھیل جانا تو عام ہو جائے. اور آپ دیکھیے اسی یہی والے حدیث شہر کی بات دوبارہ آخر میں ظاہر ہو جائے گا پھیلنے سے مطلب عام طور پہ یہ چیز پرانے زمانوں میں چھپ کر ہوتی تھی اور ابھی باز بھی بعض علاقوں میں چھپکے ہوتی لیکن ایسے علاقے آج بھی دنیا کے اندر ہیں جہاں پہ کھلم کھلا ہوتی ہیں تو اور یہ کھلم کھلا ہونے کی شکل اتنی خطرناک ہو جائے گی میں حدیث کو من جملہ بیان جا, فرمایا کہ آپ نے فرمایا میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے کہ جو یا سہلون الحرا و جو حریر یعنی ریشم کو اور حیرا کے بارے شرمگاہوں کو حلال سمجھنے لگیں گے اور آپ کی امت بھی ایسے ہوں گے مطلب آپ کی امت سے مراد پوری امت چاہے وہ کفار ہو یا مسلمان ہو مسلمانوں میں بھی اللہ نہ کرے ایسے لوگ ہوں گے جو حلال سمجھنے لگیں گے لیکن کوئی فعل کر لینا الگ چیز ہوتی ہے لیکن حلال سمجھنا یہ بہت خطرناک چیز ہوتی ہے یعنی معاشیت کو گناہ کو انسان اگر ایسے ہی کر بیٹھے کسی وجہ سے وہ الگ مسئلہ ہے لیکن حلال سمجھ لے تو کافر ہو جاتا ہے حلال سمجھ لینے سے وہ کفر ہو جاتا ہے تو آپ نے فرمایا حلال سمجھیں گے یعنی کفر کی حد تک پہنچا وہ مسئلہ ہوگا اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ آخری زمانے میں پرانے زمانوں میں اور قیامت کے قریب کے زمانوں میں ایسا لگتا کہ لوگ يبقى زحاب یعنی یہ والی شکل اہل ایمان کے چلے جانے کے بعد ہوگی جب وہ ابھی آپ پڑھیں گے آگے کہ ایک آگ آئے گی یمن سے اور ایک روایت میں آئے گی شام سے آئے گی رو طرح کی راتیں ہیں ایک آگ آئے گی اور نہیں وہ آگ تو اس میں آئے گی بڑی نشانیوں میں ایک ہوا چلے گی ایک ہوا چلے گی بڑی نرم نرم ہوا آئے گی بڑی نسیب سکھ کی طرح وہ ہوا ایک رواج میں یمن سے آئے گی ایک رواج میں شام سے آئے گی تو اہل کہا کہ ممکن کہ دونوں طرف سے آئے تو وہ ہوا آئے گی اور اہل ایمان کو جو ایمان والے تابے والے لوگ ہوں گے ان سب کو ایک طرف سے وہ ان کی روبو کو قبض کر کے ان کو وفات دے دے گی اور وہ دنیا سے چلے جائیں گے پھر شرار خلق بچیں گے بدترین قسم کے کمینے قسم کے لوگ جن کی جن کی فطرتیں منسوخ ہوں گی ایسے لوگ بچیں گے اور یہ لوگ کیا کریں گے فرمایا بعد یتہارجون یتہارجون رجون تہار اس طرح سے وہ زنا کریں گے جیسے کہ گدھے اور جانور راستوں میں زنا کرتے ہیں مطلب اپنا وہ زنا, ان کے के تو زنا قلم استعمال نہیں ہوگا وہ لوگ جس طرح سے مجام کرتے ہیں لکھا کرتے ہیں جانور اسی طریقے سے ایسے شریر قسم کے بدترین قسم کے نہ ہنجار قسم کے لوگ جو ہیں یہ لوگ راستوں میں کھلم کھلا زنا کیا کریں گے یہ چیز پیدا ہوگی آخری زمانوں میں ٹھیک ہے اور آپ نے کہا کہ ابو حجالا کی روایت ہے ابو اعلیٰ نے نقل کیا ایسی بھی نکال کہ اس کے رجاج صحیح ہے ولدی نقصی وہ ذات جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس کی قسم لا تفنا حادل امت یہ امت ختم نہیں ہوگی کب تک جب تک کہ یہ, یہ کام نہ ہو جائے کون سا حد کا یقوم اور رجور کہ آدمی ایک کسی عورت کی طرف جائے گا کھڑا ہوگا یعنی اس کو, کو پکڑے گا کے پاس پہنچے گا کے پاس پہنچے گا فیفاق میں جنسی تعلقات قائم کرے گا اور فرمایا کہ فیقون و خیال ہوں جو اس دن ان میں سے سب سے بہتر لوگ کون ہوں گے اس زمانے میں اس دن سب سے بہتر انسان کون ہوگا زمانے میں جو یہ کہے گا کہ کاش اس نے اس لڑکی یا عورت کو پیچھے جو دیوار اور, اور, اور باغیچہ ہے باغیچے میں کے چھپا کے کیا ہوتا تو بہتر تھا آپ <تصفح> دیکھیں کہ مطلب بجائے اس کی کہ وہ اس کام پر نکیر کریں یا یہ کہیں کہ نہیں منع کریں ایسا انسان نہیں کہا کہ وہ بہتر ہوگا منع کرنے والا نا بلکہ منع تو منع کر تصور ہی نہیں ہوگا منا چکی ہوگی چھپا لیتے کرتے. تو کوئی کر کے کرنے کا دینے والا انسان بہتر مانا جائے گا بجائے اس, کے کے اس سے منع کرنے والا انسان ہو کیونکہ ایسے حالات ہوں گے ہی نہیں قرطبی کہتے ہیں بڑے پتے کی بات ہے اور بڑے بڑے غور طلب بات ہے امام کرتبی جو صحیح مسلم کے شارے ہیں المکھی ہے ان کی وفات 656 میں ہے آپ دیکھیں جس زمانے میں بغداد پہ حملہ ہوا تھا اس زمانے میں پورتوبی کی یہ تو قرطبا کہتے ہیں کے انتقال ہوا یہ پورتوبی کہتے ہیں آپ نہیں کتنی یہ اندرست کے تھے اسپین اسپین اور پورتگال اسپین زمانے میں دونوں جو ہے وہ اندرست میں ہی شمار ہوتے تھے تو فرماتے ہیں کہ سی حدیث علم من اعلام چھ سو چھپن 800 یعنی آٹھ سو سال پہلے تقریباً اب سے کہتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ ایک نبوت کی علامت پائی جاتی ہے اس اخبار عمور سطح کا کیونکہ آپ نے خبر دی ایسے ایسے ایسی باتوں کی جو آگے ہوں گی اخ اور یہ ہو چکی कहा چھ سو چھپن ہجری میں کہا مطلب اس سے پہلے کہا ہے چھپن انتقال ہوا ہے خصوصاً خاص کر اس زمانے میں یعنی چھ سو پچاس تک کے زمانے میں فرمایا کہ خاص کر اس زمانے میں یہ کام ہو چکا امام ارتبی نے اس بات کو کہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید انہی سب چیزوں کی نوسط تھی جس کی جس کے نتیجے میں اس پیل سے مسلمانوں کو نکالا گیا اور اسلام کا خاتمہ کیا گیا اور انگریزی اسی اسی سے سے میں اس کے کانسیکوینس تھے اس کا رزلٹ تھا کہ جو ہے اس کے نتیجے میں برداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی میں ہی ہوا یہ واقعہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں اس زمانے کے بادشاہ عمرہ اس طرح سے ملزات میں شہوات میں ایسے گرفتار ہو چکے تھے امام کلدمی جو بات کہہ رہے ہیں ظاہر سی بات ہے یہ کام اس زمانے میں بادشاہ ہی کر سکتے تھے عمرائی کر سکتے تھے جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا نا کہ تاؤس الباب آخر تو جو ہے آخر میں تو وہ تاؤس الباب بچا تھا لوگوں کے پاس تو پھر یہ اور عام انسان میں تو اتنی ضرورت نہیں تھی لیکن عام انسانوں میں بھی ایسے واقعات ہوتے رہے ہوں گے تو بیٹھ کے جو بہت سارے اسباب تھے اسلامی حکومتوں کے زوال کے اور مسلمانوں کے زوال اور, اور چلے جانے کے ان میں سے یہ بھی چیز ہے جیسے کہ امام قرطبی نے اپنے زمانے کی بات کہی کہ ہے اللہ تعالیٰ بچائے تو اب شیخ نے کہا کہ جب یہ حال امام قرطبی کے زمانے میں تھا تو ہمارے زمانے کا حال کتنا برا ہے اس کو اور پھر ہمارے بعد کیا ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ ہی حفاظت رکھے اس کے بعد نمبر سولہ پہ انتشار انتشار ربا کا مطلب ہوتا ہے سود خوری حرام خوری تو سود سب سے حرام کا کی سب سے بڑی شکل جو ہے سود ہے پیسے اور, اور کمائی کے لین دین میں حدیث میں آتا ہے کی روایت ہے کہ قیامت کے سامنے ربا ہے یعنی قیامت سے پہلے ربا عام ہو جائے گا اور بیا یہ چیز آج کے زمانے میں تو بہت زیادہ ہے حالانکہ ہمیشہ رہی ہے ربا جو ہے ہمیشہ رہا ہے لیکن آپ نے یز ہر ربا کہا گیا ہے کہ یز ہرو کا تھا ظاہر و باہر ہو جانا ہر جگہ پھیلا ہونا ایک زمانہ یہ تھا کہ ربا کے بارے میں لوگ کرنے میں چھپ کر کرتے تھے بیاض لینے کی بات یا انٹرسٹ لینے کی بات ہمیشہ لوگ چھپے لگتے کہ بھائی اتنا اضلاع ہونا چاہیے کیونکہ ڈر تھا سماج کا معاشرے کا اور اسلامی حکومتوں کا لیکن اب کو یہ چیز بالکل کھلا کھلنا تقویم کر دی گئی ہے اس کی قوانین بنا دیے گئے ہیں اس کے تو یہ چیز اسی میں شمار ہے قیامت کی نشانیوں میں اور جو اس وقت بہت زیادہ ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس اس نفوست سے بچائے اور ربا سے ہمیں اور ہمارے ملکوں کو اس چیز سے پاک کرے اللہ مستان یہ تو بہرحال وہ اثر یہ وہی چیز میرا اس میں اس کو میرا اس میں تھوڑا سا تعمل کرنا چاہیے کہ جو لوگ جواب کا ختمہ دے رہے ہیں یا تو وہ اصحاب شہوات ہیں یا اصحاب شبہات ہیں یا تو وہ اپنی خواہشات کے پیچھے ہیں ان کو پیسہ دے دیا گیا اور ان سے طاقتوہ دے دو یہ شہباد کا مسئلہ ہوتا ہے کہ دولت اور پیسہ اور رشوت مل گئی تو وہ بھی رشوت اور پیسے اور رباہی کے ذریعے انہوں نے پھنسوا دیا اور دوسری چیز یہ ہے یا پھر بیچارے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو شبہار کا شکار ہوتے ہیں ان کے پاس علم نہیں ہوتا ہے بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں اللہ تعالی یہی بات ہے کہ علم کی علم کی کمی بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے اور ربا کا پھیلنا بھی غیر نشانوں میں سے ہے اللہ تعالیٰ اسی سے حفاظت کرے اور ہمیں صحیح علم اور تفق نصیب کرے اور امت میں ایسی جماعت موجود رہے جو علم کو اور حق کو بیان کرتی رہے علم کو پھیلاتی رہے اور احساسات تعلقات میں کام کرتی رہے ظہور و ماضی مس سے خیال ہوا محاذ کا مطلب یہ میوزیکل انسٹرومنٹس میوزک یعنی موسیقہ میوزک موسیق کی جتنی بھی چیزیں ہیں محاذ کی یہ یعنی ناچ گانے کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو محاذ کہا جاتا ہے محاز کا ظاہر ہونا اور ان کا استحلال استحلال وہ خطرناک چیز ہے اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا کہ ظاہر ہو جانا जाती ही कोई इंसान ऐसा है कि अब जैसे मान लीजिए कोई बंदा है जो म्यूजिक उसने सीखा है किसी वजह से जालत और जाहिलियत में और अब उसको शरूर है लेकिन इसके बावजूद भी इल्म पहुंचने के बावजूद नसीहत पहुंचने के नहीं छोड़ता अब ना छोड़ने की वजह यह हो सकती है कि भाई वो اپنے اپنے حالات میں ایمان کی کمزوری کی وجہ سے مثلاً وہ یہی بات کہ شامت نفس والی بات کے وہ سوچتا کہ میرے مال اور پیسے, پیسے کا ذریعہ ہے تو لیکن ایک انسان اس کو حلال سمجھے اس کے اس کی حرمت کا احساس ہی نہ ہو یہ بہت خطرناک چیز ہے لہذا کسی بھی انسان کو اور یہاں پر تقسی کا فتو جو اس مسئلے میں آئے گا تقسیم جو ہوگی وہ اس فیل پہ ہوگی نہ کہ اس کام کی کرنے پر تو کوئی کسی انسان کے جو ظاہر طور پہ کرتا ہو آپ اس کو تخفیر کی طرف نہ لے جائیں یہ کہہ کہ کر کے یار ہم نے ڈرایا پھر بھی نہیں مانگا تو یہ حالات سمجھتا ہے ایسا مسئلہ نہیں ہے والا بات انسان اپنے نقش سے مجبور ہوتا ہے اور بیمار کم کی کمزوری ہی بات بچے رہتی ہے تو کسی بھی انسان کے برے آمال چھڑوانے اصل ایمان کو مضبوط کرنا ہی منہج انبیاء ہے اسی لیے تربیت ہونی چاہیے کہ ایمان مضبوط ہو علم سے ایمان مضبوط ہے جتنا علم بڑھے گا اور اتنا ایمان مضبوط ہوگا اور تربیت ہماری اخلاقی بھی ہو ہماری کردار سے بھی ہو چلتے پھرتے بھی ہو اور ہمارے اپنے جسے ہو گیا پریکٹیکل تربیت ہونی چاہیے نہ کہ صرف نظریاتی اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق خدا فرمائے حدیث میں آتا ہے سہل بن فرماتے ہیں کہ فی آخر زمان و زمانے یہ بھی قیامت کے نشانوں میں آگے آئے گا اس کی میں شرح بعد میں کروں گا یہ خست قذف مستق کی کہ خست کے معنی گھسا دینا قذف کے معنی اوپر سے پتھر برسانا اور مسق کے معنی شکلیں بگاڑ دینا انسان سے جانور بنا دینا جیسے بلی اسرائیل کو جا انسان سے بندر اور مار دیا گیا تھا اس طرح سے اس امت میں بھی ہوگا آگے انشاءاللہ اس کی شرح آئے گی اور اس پہ ایک ایک, ایک, ایک اشکال بھی چھوٹا سا وہ بھی آئے گا ان پوچھا گیا یہ کب ہوگا یعنی خسک اور مسخ اور آسمان سے پتھروں کی بارش کب ہوگی فرماچ جب معازف اور میوزک اور ہوئی تاؤس و رباب تاؤس و رباب بھی ہے سب یہ تو تاؤس و رباب جب بڑھ جائے اور میوزک اور اور ناچ گانے اور اور موسیقی کو کا استعمال بڑھ جائے इधर वयनात और कैनात बढ़ जाए कैना कहते हैं अरबी में कैना उस औरत को कहते हैं जो इसी मौसीकी महफिल में नाचती है और गाती है और घूम घूम के मतलब रक्स करती है और खासकर जो गाती है अपने अपने गले से उसको क्या बोलते हैं कैना तो यह कैनात जो है عربی زبان میں جو استعمال ہوگا یہ کائنات ہمارے زبانوں میں اور خاص کر اندرست کی تاریخ میں بہت زیادہ پھیل گئی تھی اور بعد میں ہی پھیل رہی ہمارے ملکوں کی بھی حکومتیں غالباً اسی نہوست کی وجہ سے گئی ہیں کہ تاؤس و رباب آخر آخر میں لوگ جو ہے میوزک میں قوالیوں میں ناچ گانوں میں اور, اور, اور, اور, اور مجروں میں اور مشاعروں میں ہی اپنا وقت ضائع کرتے تھے اللہ تعالی نے فرمایا دیکھیں کیا کیا اللہ کے سن نے فرمایا خس خصف کے بعد ڈھکا دیے جائیں گے ایسی قوموں کو پورا زمین کے ساتھ دھکا دیا جائے گا قون آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی پتھر سے برا یہاں صرف پتھر ہی نہیں بلکہ کبھی کبھار جو ہے کیونکہ اس میں لفظ پتھر نہیں آیا تو کئی پتھر ہی برس سکتا ہے تو کبھی یہ اولے جو ہیں یہ بھی بڑے بڑے, بڑے پہاڑی بڑے بڑے ایسے سخت قسم کے اولے گریں گے جس سے تباہی اور ہلاکت ہو جائے اور مسکون مسخ بھی ہوگا یعنی کہ لوگوں کی شکلیں انسان سے جانورا دی جائیں گی ایک اور روایت ہے جو صحیح بخاری, صحیح بخاری کی ہے اور یہاں بڑا عجیب ایک بڑا مناقشہ شیخ نے پیش کیا میں اشارہ کروں گا صرف بخاری کی روایت ہے کہ ابو مالک اشاری فرماتے ہیں بخاری کی روایت ہے دھیان کیجئے گا کہ میری امت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو حلال سمجھیں گے شرم کو اور ہری یعنی ریشم کو جو بھی پیچھے گزری ہے روایت خمرہ و محاذ اور شراب کو حلال سمجھیں گے اور معازف کو بھی حلال سمجھیں گے آپ دیکھیں ایک مسئلہ میں نے بیان کیا کہ ایک ہوتا ہے انسان کا کر گزرنا ایک ہوتا ہے حلال سمجھنا تو حلال سمجھنے کی حالت میں ہی یہ آسمان سے پتھروں کے اتر گرنے کی یا شکلیں بدل دینے کی یا زمین دھسا دینے کی بات کہی گئی ہے جب حلال سمجھا جائے سمجھ رہے ہیں آپ کیونکہ یہ ظاہری کفر،, کفر ہے اور ظاہری کف کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے جنگ کہ اللہ تو نے کچھ بھی کہا ہم کریں گے حرال ہے کچھ نہیں ہوتا شریف سے یہ سب مسائل ہے تو فرمایا کہ یہ لوگ حلال سمجھیں گے اسی طرح کے لوگوں میں سے کچھ لوگ جو ہیں نازل ہوں گے اور یا ٹھہریں گے یا جمبی عالم ایک کسی پہاڑ کے پاس یا روح علیہ کوئی بندہ ان کے پاس اپنی جانوروں کو اور بکریوں کو لے کے جائے گا یا پھر کیا ہوگا کوئی فقیر ان کے پاس آئے گا حاجت مانگنے کے لیے ضرورت کے لیے آئے گا فیاقول تو کہیں گے الینا آج جاؤ کل کل آنا اب یہ کیوں کہیں گے آج جاؤ کل آنا ظاہر سی بات ہے وہ اپنی انہیں چیزوں مش... مشغول رہیں گے اپنے چاہے شرم گاہوں کے... کے حلال سمجھنے میں ان کے شہبت رانی میں مشغول ہوں یا خمر پینے میں اور محاذ مشغول ہوں یا پھر ان چیزوں کو اتنا حقیر مان لیا جائے کہ ان کو جو ہے دھتکار دینا ایک عام سی حالت بن جائے گی لیکن ہوگا کیا وہ کہیں گے کہ تم کل آنا ہم تمہیں کل دیں گے لیکن کل آنے سے پہلے پہلے ان کا معاملہ پورا تمام ہو جائے گا فرمایا فیو بئی اللہ پھر اللہ تو رات میں ہی اللہ تعالیٰ ان کو ہلا کر دے گا وی تم رات میں ہی حملہ کر دینا واعلم اور پورا پہاڑ جس کے دامن میں یہ لوگ ٹھہرے ہوں گے پورا پہاڑ ان کا پلٹ دے گا ہو رہا ہے جی جی جی یہی ہے یہی ہے خست یہی شکل ہے خست کی دھسا دینے کی یہ اور زمین کے کھسک جانے کی یہی زمین کھسکے گی پہاڑ پلٹ جائے گا ویم سا ہو اور ان میں اگر کچھ لوگ بچیں گے آخری سے دوسرے لوگ روایت کی تفسیر میں حیدر میں نقل کیا ہے کہ یا یادو انہیں سے کچھ لوگ بچیں گے پہاڑ گرے گا تو کچھ لوگ شاید ہارے وہاں سے تو جو لوگ بچیں گے ان کو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بندر اور خنزیر بنا دے گا قیامت تک کے لیے تو یہ جو ہے اور بعض بات ہے کہ نہیں آن سے مراد ان میں سے نہیں بلکہ انہی جیسے دوسرے لوگ جو پہاڑ کے پاس نہیں تھے کہ جو بھی ہو تو اس ایسے لوگوں کو جو ان چیزوں کو حلال سمجھتے رہے ہوں گے ان کو اللہ تعالی اتنا سخت عذاب دے گا اب چونکہ ایک مسئلہ ہے میرا یہاں پر کہ میوزک کے استعمال کا حکم کیا ہے میوزک کے استعمال کا حکم کیا ہے تو صحیح قول یہی ہے احادیث سے جو ثابت ہے اہل علم اور حدیث اور ائما نے جو اس بات جو کہا ہے وہ یہ ہے کہ میوزک کا سننا حرام ہے معازف کا سننا حرام ہے جتنے بھی میوزک موسیق اور موسیقی کے آلات ہیں ان سب کا استعمال حرام ہے استعمال تو یہ حکومت لیکن امت میں کچھ لوگ ایسے بھی جو ان کو حلال سمجھتے ہیں جائز سمجھتے ہیں اب یہاں پر فرق ہے اس, اس حلال سمجھنے میں اور اس میں جو ہوگا دونوں فرق ہے مثلا صوفیہ کی ساری جماعت جو ہے سارے صوفیہ کے یہاں سماع جو ہے حلال ہے سماع سماع کا مطلب قوالی سننا ہو قوالی میں میوزک بنایا جاتا ہے اور اس کے علاوہ مستقل کچھ لوگ جیسے کہ حال زمانے میں یوسف قردائی جیسے لوگ یہ لوگ جو ہیں محاذ اور گینا اور گانے بجانے کو حلال قرار دیتے ہیں ابن حضر الحمۃ اللہ بھی محاذ کو جائز قرار دیتے تھے تو جائز قرار دینا الگ چیز ہے اور کسی کو حلال سمجھنا الگ چیز ہے فرق ہے دونوں میں جیسے مثلاً ایک عالم دین ہے اس کے سامنے کچھ دلیلیں ہیں قرآن سنت سے وہ دلیل لینے اور ان پہ غور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے لیکن اب اسی کی وجہ سے اس نے کوئی دلیل ایسی دیکھی یا اس کو کوئی شبہ ایسا ہوا جس کی بنا پر اس نے کیا نام ہے یہ استدلال کر لیا اور کہہ دیا کہ نہیں یہ چیز حلال ہے اور جو حلی سے آئی منع کرنے کے لیے وہ جو ہیں مطلب نہیں ہی تحریر نہیں بلکہ نہیں ہے تنظیم ہے مطلب مکرو کے حکم میں ہے لیکن ویسے جائز ہیں اس نے یہ حکم لگا دیا یہ حلال سمجھنا یہ استمباد کی غلطی یا اشتہار کی غلطی کہلاتی ہے سمجھ رہے ہیں آپ یہ والا حلال اب کوئی اگر اپنے حضم کے خطبے کو مانتا ہو اپنے حضم کا مقلد ہو اور ان کی یہ بات مانتا ہو اور وہ حلال سمجھنے لگے تو اس کو اس کا حکم اور اس کا حکم الگ ہوگا وہ حلال یہ ہوتا کہ ایک انسان جانتا کہ یہ حرام ہے ایک انسان پہلے جانتے کہ حرام ہے اس کے پاس کوئی طاقت نہیں نہ قوت نہیں نہ علم ہے نہ توقع ہے نہ تدبر ہے نہ ہی وہ اس بات کا اہل ہے کہ وہ کوئی حکم کا مسئلہ بیان کر سکے لیکن اپنی صرف شہوت کی وجہ سے نفس کو اچھا لگتا ہے سننے کو اچھا لگتا ہے مزیدار چیز ہے پوری دنیا میوزک سنتی ہے پوری دنیا گانے بجاتی ہے ہم کیوں نہ بجائیں یہ سوچ کر کے جو حلال سمجھے اپنے نفسات, نفسیاتی مسائل کی وجہ سے خواہشات نفس کی وجہ سے جو انسان کسی حرام کو حلال سمجھے یہی ہے وہ کفر ورنہ کوئی انسان کوئی عالم دین ہو کوئی فقیر ہو اور وہ کسی دلیل کی بنا پر چاہے وہ دلیل ضعیف ہو چاہے وہ حدیث ضعیف ہو دلیل کی بنا پر اگر وہ انسان کہتا ہے کہ یہ چیز جائز ہے تو اس کو کفر نہیں کہیں گے اس بات کو آپ لوگ اچھی طرح سے ذہن میں رکھ لیں اسی کے مناسب سے ایک مسئلہ بڑا اہم ہے مطلب شراب شراب حرام ہے یہ ہر کوئی جانتا ہے ٹھیک لیکن مان لیجئے کہ ایک شراب ہو جو اتنی بڑی بوتل بھر کے اگر ہو اور ایک بوتل پینے سے نشہ آتا ہو لیکن آدھی بوتل پینے سے نشہ نہ آتا ہو آدھی بوتل پینے سے نشہ نہ آتا ہو تو کیا حکم ہوگا اب احناف کے یہاں یہ فتویٰ ہے حنفی میں کہ قب اللہ دلائی اس پھر لے سکے حرام یعنی جو مقدار مان لیجیے کہ آدھی بوتل یہاں تک پینے سے نیچے والا ایسا پینے سے یا آدھی بوتل پینے سے اگر نشہ نہیں آتا ہے تو احناف کے یہاں کیا ہے وہ حل ہے ٹھیک اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کفر کو... یہ... ہے نا یہ کوفر نہیں کیوں؟ کیوں کہ یہ ہے کیوں کیونکہ یہ اشتہاری غلطی ہے اشتہاری غلطی کیسے کہ انہوں نے اس پہ اشتہار یہ کیا ہے کہ بھائی شراب جو ہے حرام کیوں ہے کیونکہ اس میں نشا ہے کیونکہ اس, اس میں نشا ہے اگر مان لیجئے کہ مینگو جوس میں یا کسی اور پھل کے کسی جوس میں تھوڑی سی نشا ڈال دیا جائے الکوہل ڈال دیا جائے تو کیا وہ جوس جائز ہوگا حالانکہ وہ جائز تھا حالانکہ وہ،, وہ آم کا رس تھا یا جوس تھا وہ جائز تھا آپ کے لیے لیکن نشا اور ایلکول کا وہ آپ نے جیسی اس میں وہ ڈالا ملایا وہ حرام ہو گیا تو پتہ ہے چلا کہ اس میں حرمت کی وجہ کیا ہے الکوہل یا نشا تو جب نشہ نہیں ہے تو حرام کیوں یہ اہل علم جو حناب کے اہل علم تھے یا خوکات ہیں انہوں نے اس وجہ سے استعمال کیا اور یہ بات عقلی طور پر ہنڈریڈ پرسینٹ صحیح ہے عقلی طور پہ ہنڈریڈ پرسینٹ صحیح اس پہ کسی طرح کی غلطی نہیں ہے لیکن غلطی کہاں سے آتی ہے ایک منٹ غلطی کہاں سے آتی ہے کہ اس طرح کے مسئلے پہ ایک حدیث آ گئی ہے اس مسئلے پہ حدیث آ گئی تو اب حدیث کے آنے کی وجہ سے یہ عقلی استدلال کام نہیں دے گا چاہے کتنی ہی خوبصورت ہو حدیث آ گئی اس نے کیا کہا ماں کرا کتیل ہوں حرام یہ جس جس چیز کی مقدار اگر زیادہ مقدار سے نشہ آتا ہو اور کم سے نہ آتا ہو تو کم بھی حرام ہے یہ حدیث ہے اب حدیث نے عقل کے فیصلے کو آ کر کے دھوئی یہاں بتاو ہو رہا ہے عقل و نقل کا دیکھیں آپ ظاہری طور پہ یہی آخر رقم کا تعارض ہے ان کے یہاں کیا ہے اب یہ آج بھی اس مسئلے کو مانتے ہیں کہ اگر کم مقدار سے نشہ آئے تو حلال ہے کیوں کیونکہ یہ عقلی فیصلہ ہے اور عقلی فیصلہ بالکل صحیح ہوتا ہے رہی بات روایت کی تو کہتے ویسے یہ خبر واحد ہے یہ خبر واحد ہے خبر احاد ہے اور ایک یا دو تین راویوں کی روایت ہے اور حدیث تو ویسے بھی زرمی ہوتی ہے ان کے رسیق یہ عقلی بات یقینی ہے ہنڈریڈ پرسینٹ اور وہ ضمنی چیز ہے اور یہاں تعارف ہے عقل اور نقل کا لہذا ایسی صورت میں راضی کے قول کے مطابق عقل کو مقدم کریں گے اور نقل کو اس کی تعریف کر دیں گے یہ مسئلہ ان کے اسی وجہ سے آیا ہے تو یہ مسئلہ بھی اصلم اشتباع اور شبہ کا ہے اس پر تقسیم نہیں کی جائے گی بات سمجھے آپ کو اس کو اس یہاں پر حلال سمجھنے والے کوئی حنفی اگر مقد حنفی ہو اور وہ کوئی بیئر یا شراب اتنی ایسی ہوگی جس کی آدھی بالکل نقد کی سر آتا ہے حقیقت میں اور اس کو پی لے ورنہ نشہ تو کوئی بتایا کہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے وہ کہ مجھے نہیں آ رہا ہے کم ملتا ہے تو یہ مسئلہ نہیں ہے حقیقت میں کرنا آتا ہو اور وہ پی رہا ہے تو آپ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے صرف اس کو آپ حدیث پڑھ کر کے سنائے اور اس کی تم توجہ کروائے تاکہ وہ انسان شاید اللہ کے سدھر جائے نا پینے سے وہی تو بات ہے نا یہی میں کہہ رہا ہوں کہ بتائے گا کون کے جو نشہ نہیں آ رہا ہے وہ تو کہے گا بعض لوگ ایسے ہیں کہ تھوڑا سا پی لینے سے ان کو ٹینشن نہیں ہوتی وہ صحیح رہتے ان کے دماغ سے لیکن زیادہ پینے کے بات چمتی ہے ان کے اوپر تب جا کر کے ان کا دماغی توازن خراب ہوتا ہے وہ تھوڑا سا پی پی کے معاشرہ لیتا رہے گا کہ پھر مجھے نشہ نہیں آ رہا ہے سمجھے جیسے لوگ کہتے ہیں کہ بیڑی پینے سے نشہ نہیں آتا یا سگریٹ پینے سے نشہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے اعصاب ایسے مقدر ہو چکے ہوتے ہیں ان کے اندرونی نرو سسٹم اتنا زیادہ عادت اس کو پڑ چکی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ پر چھوٹی موٹی سگریٹیں پینے سے نشہ محسوس نہیں ہوتا ہے جبکہ نشہ آ رہا ہے نشہ موجود ہے لیکن اس کا احساس نہیں ہے سمجھے آپ ورنہ نشہ موجود ہے اس میں تو یہ کہہ رہا کہ اس سے نشہ نہیں یہ بات پہرا قابل قبول ہے نہیں علامہ ابن حسم نے کہہ دیا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے کون سی جو بخاری کی روایت ہے انہوں نے کہا یہ حدیث صحیح نہیں ہے لیکن خیر خیر وہ جو ہے ان پر رد کیا گیا ہے ایسا مسئلہ لیکن انہوں نے ایسے نہیں کہا انکار کر کے انہوں نے رادیوں پہ کلام کیا ہے نہیں جس رادی سے امام بخاری نے حدیث نوٹ کی ہے وہ راوی مدلس ہے مصطلح کی روایت الفاظ ہیں علم حدیث کی طرح ہے وہ مدلس راوی ہے اور مدلس رابطی جب اہم کہے تو حدیث صحیح ہوتی ہے اور بخاری میں اس راوی نے اس اس استعمال کیا ہے ان فلان تو حدیث صحیح ہو جائے گی لیکن چونکہ راوی فقا ہے اور وہ تدریس سے فکا کے علاوہ کسی سے نہیں کرتا ہے تو وہ حدیث صحیح ہے سمجھے آپ بہ کرے اس طرح سے علمی طور پیش ہے اس کو ضعیف فلان دیا ہے ورنہ یہ صحیح ہے نہیں نا نہیں موبائل فون آلات موسیقی میں نہیں ہے کیوں کیونکہ موبائل اپنے آپ میں کوئی موسیقی کا آلہ نہیں ہے اس کے اندر استعمال ہونے والی رنگ پین جو ہے وہ بلا شدہ موسیقی کا جز ہے وہ موسیقی کا جز ہے یعنی آلات موسیقی کا مطلب یہ ہوگا کہ جیسے بہت سارے جو آلات ہیں گٹار وغیرہ اور تبلے وغیرہ یا وائلن جو وغیرہ استعمال ہوتے ہیں یا بہت سارے جو استعمال ہونے والے وہ ہیں باجے اور یہ وہ آلات موسیقی ہیں اب ان کا تو خریدنا ہی حرام ہے لیکن موبائل خدمت حرام نہیں ہے سمجھ موبائل میں ایک جز ایک چھوٹا سا ٹکڑا ایسی چیز جو موبائل اس کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے چاہے میں موسیقی ڈالیں یا قرآن ڈالیں یا حدیث ڈالیں وہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ اس کی لیے دونوں قرآن ڈالنا لیکن میں بات یہ آپشن کہہ رہا ہوں کہ آپ اس میں کچھ بھی ڈال سکتے ہیں سمجھ لے کہ نہیں تو یہ اصلاً موسیقی کا آلہ نہیں ہے شیخ یہ ایک آلے تباسب ہے یہ جو ہے ایک کمیونیکیشن کا ذریعہ اور آلہ ہے اب اس کے اندر استعمال کرنے کی خاص کی possibility اور امکانیات موجود ہیں تو اس میں اگر آپ کیا نام ہے میوزک ڈالیں تو میوزک رہے گا تو یہ آپ کی طرف جاتا ہے اگر آپ اس کے اندر صحیح رنگون ڈالیں گے جو کہ گھنٹی کے یا کروڑ بار کی طرح ہوتی ہے تو وہ صحیح ہے میوزک ڈالیں گے تو یہ آپ کے ایمان کا حصہ ہے ورنہ یہ فی الحال اپنے آپ میں غلط نہیں ہے ٹائم چاہے ابھی ناشتے کا ٹائم باقی ہے کچھ گڑیا چلے تو دو اور دو اور پوری کر دیتے ہیں ابھی ناشتہ والا ابھی سیٹ نہیں ہوا سیٹ ہونے میں دو چار منٹ لگ جائیں گے ابھی کفرتوں شرب الخمر اٹھارہ نمبر پہ جو علامت ہے وہ ہے زیادہ بہت زیادہ جو ہے شراب کا پیا جانا کفرتوں شربل خمر بس تہلال ہوا یعنی دیکھیں اس میں آپ دیکھیں اسی حدیث میں لکھا شراب, شراب بہت زیادہ پی جائے گی اور اس کے نام بدل دیے جائیں گے حدیث میں آتا ہے مستر احمد کی روایت سے آپ نے کہا کہ کچھ لوگ میری امت کے شراب کو حلال سمجھیں گے دیکھیں آپ یہ جو قیامت کے قریب میں ہوگا یہ شہت کی وجہ سے نہیں ہوگا کہ چلو پی لیا اور مطلب خواہش ہے نفس ہے اور یوں ہی اور دل میں احساس ہے ندامت ہے کہ مطلب ہم نے غلط کیا نا آخری زمانوں میں لوگ اس سے جری ہو جائیں گے کہ شریعت کے مسائل کو مطلب کوئی ٹھکرا دینا اور اس کی کوئی اہمیت نہ سمجھنا حلال سمجھنے لگیں گے جانتے لگے حرام ہے پھر بھی حلال سمجھیں گے اس کو تو یہی چیز اصل میں ہلاکت کا باعث ہوگی یہی چیزیں ہوں گی جو شا, ان کی شرارت اور ان کی, ان کی وجہ سے ان پر قیامت ان پر تاریخ ہوگی اور ان کو, ان کو عذاب آئیں گے فرمایا کہ خیال سمجھیں گے برسمون بسمن سمونہ یعنی ایک نیا نام دے کر کے حالات سمجھیں گے دیکھیں تدلیف یا لوگوں کو دھوکہ دینا یعنی اگر اگر اس کا نام شراب تھا تو شراب کے نام سے لوگ جو ہیں دور مانٹتے ہیں نہ بیچتے ہیں نہ خریدتے ہیں لیکن اس کا نام مشروب روحی رکھ دیا جائے گا مسلم جو ہے ڈرنکس تو اسپریچل ڈرنکس نام رکھ دیا تو وہ جو ہے لوگ رہے <سؤال> یہ اس سے روحانی ہے روحان پیدا ہوتی ہے بس ٹھیک ہے نئے نام سے بچی جا رہی چیز ہے تو یہی چیزیں ہیں تو ابن عربی نے فرمایا کہ اس کی دو, دو مطلب ہیں کہ ایک تو یہ کہ وہ انسان اس کے حلال سمجھنے کا اعتقاد رکھے اور ایک ہے کہ پیتا رہے بلا ٹینشن کے اور مجھے رہے چھوڑو مولانا کیا کہتے ہیں چھوڑو سمجھے آپ دونوں جو حالتیں حلال سمجھنے کی ہیں یعنی ایک انسان اپنے دل, دل, دل میں یہ جگہ رکھ لے کہ شراب حلال ہے پہلے کوئی حرج نہیں ہے حلال سمجھنے لگے تو بھی وہ قابل ہو جائے گا چاہے وہ نہ پیے قطرہ بھی اور ایک بندہ جو فتو تو نہیں دے رہا ہے لیکن وہ دل میں جا رہا چھوڑو سب صحیح ہے کہتا نہیں ہے لیکن دل میں اس کے جذبہ ہے اور فکر رہتا ہے بلا ٹینشن کے تو وہ بھی استحلال ہی ہے سمجھے تو استحلال کی دو شکلیں ہیں اس کے بعد ہے زخرافت المساجد مسجدوں کو بہت زیادہ ڈیزائن کرنا اور ڈیکوریٹ کرنا یہ بھی ہے کیا نام ہے قیامت کی شانیوں میں سے ہے آپ نے کہا کہ اللہ تقوم حق کا یا تباہ نہ زخل قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب جہاں جب تک کہ لوگ مسجدیں بنانے میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کا اور اس کے ڈیزائن کرنے کے سلسلے میں مسابقہ نہ کرنے لگ جائیں اور یہ چیز آج موجود ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اپنی مسجدوں کو سادہ بنائیں اور جس سے تاکہ یہ, یہ, یہ, یہ, یہ چیز جو شریعت میں کہی گئی ہے اور حریض میں کہی گئی ہے اس کے تحت ہم لوگ نہ آئیں یہ مکروہ ہے لیکن ظاہر کی بات ہے کوئی اس کو اصلا حلال سمجھنے لگے تو وہ ہم پھر بہت مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ تو اس لیے کہہ رہا ہوں ویسے بھی مکروہ کو زیادہ کرتے رہنے سے حرام ہو جاتا ہے۔ مستحب کو مسلسل چھوڑتے رہنے سے وہ ترک واجب میں چلا جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور مکروہ کو مسلسل کرتے رہنے سے کرتے رہنے سے اب ایک اصول جان لیں گناہوں کی بحث میں ہیں گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ۔ تو گناہ سگیرہ بڑے بڑے گناہ جیسے یہ شراب کا پینا سینا اور یہ سارے مسائل گناہ سگیرہ وہ چھوٹے ہوتے ہیں جی چھوٹی چھوٹی غلطیاں اور یہ عام طور پہ مقروحات کی طرح ہیں تو گناہ سگیرہ پر افرار کرنا اس کو مسلسل کرتے رہنا اس کو کبیرہ بنا دیتا ہے اسی طریقے سے رحمتہ اللہ اسی طریقے سے اگر مکرو کام کو انسان بلا جھکا کرتا رہے اور بلا ٹینشن کے اس کو تواصل کے ساتھ کنٹینیوسلی کرتا رہے ہمیشہ تو وہ جو ہے وہ بھی تحریر کے حکم میں چلا گا کیونکہ اس انسان کو شریعت کے ان احکامات کی کوئی پرواہ نہیں ہے تو مثبت ایمان کا اور احساس کا ہو جائے گا نہ کہ عمل کا ٹھیک ہے یہ ہو گیا انیس نمبر بیس نمبر آپ کا کامت الگ بنیام یعنی اونچی اونچی بلڈنگیں بنانا آپ جانتے ہیں مشہور حبیث علیہ السلام کی اس میں تاکہ آپ دیکھو گے کہ لوگوں کو ننگے پاؤں رہنے والوں کو ننگے بٹن رہنے والوں کو بکریوں کے چلوائے پہ دیکھیں گے کہ لمبی لمبی عمارتیں بنا رہے ہیں تو یہ چیزیں آج کے زمانے میں موجود ہیں اس پر بہت زیادہ نہیں ٹھہرنا ہے اس کے بعد ہے لونڈیاں اپنے آکاؤں کو چلیں گی لنڈیا اپنے آکاؤں کو پیدا کریں گی غلام عورتیں جو بچے پیدا کریں گی وہ ان کے آقا بنیں گے اس سلسلے میں علماء کی کئی ایک تفصیلات یہ کیسے ہوگا ایک تو یہ ہے کہ مثلا اس زمانے میں جیسے جب غلامی کا دور تھا غلامی کے زمانے میں جائز تھا اپنے آپ اور مالک کے لیے کہ کی وہ اپنی لونڈی کے ساتھ میں مباشرت کرے اور ہم بستری کرے جائز کرا دیا اس بات کو تو وہ کر تھا اور بچے ہی پیدا کرتے تھے بعض لوگ تو ایک, ایک, ایک شکل یہ ہے کہ انہوں نے بعض غلام خطابی نے خطا کہا ہے کہ مثلا لوگ بہت زیادہ بچے پیدا کریں گے تو ظاہر سی بات ہے بچہ تو مالک کا ہوتا ہے تو گویا وہ لونڈی اپنے مالک کو ہی جن رہی ہے لیکن یہ تصویر صحیح نہیں کیونکہ یہ, یہ, یہ مانا تو اللہ زمانے میں موجود تھا لیکن اور آپ نے علامت بیان کی قیامت کی وہ یہ وہ نیا انداز کمی نہیں ہوگا وہ اس کی دوسری تفصیل یہ ہے کہ لوگ اپنی لوڑیوں سے بچے پیدا کریں گے لیکن بچے پیدا کرنے کے بعد لوڈی کو بیچ دیں گے اور وہ بکتے بکتے پہلے لوگ بکا کرتے تھے گولاؤں تو بکتے, بکتے بکتے ایک وقت پیسہ آئے گا کہ اس کا اپنا بچہ ہی اس کو خرید لے گا جو کہ یہ نہیں جانتا رہا کہ یہ میری ماں ہے سمجھے جبکہ شریعت نے اس لونڈی کو جس کے جس کے ذریعے اس کے مالک نے بچہ پیدا کیا ہو وہ, وہ, وہ لونڈی کا نام تک چینج کر دیا ہے اس کو امول ورد کہتے ہیں امول وڑد یعنی مالک کے بچے کی ماں اور وہ بچہ پیدا کر دینے کی وجہ سے آدھی آزار ہو جاتی ہے اور جو بچی اس کی غلامی ہے وہ اس کے سید اور آقا اور مالک کی زندگی تک ہے یعنی جس دن مالک مرے گا کبھی بھی اس دن پوری حد جائے گی تو اس کا بیچنا جائز نہیں ہے لیکن قرب قیامت میں چونکہ لوگ شرابوں کو حالات سمجھیں گے زنا کو حالات سمجھیں گے تو یہ بھی حلال سمجھ لیں گے کہ پھر لونڈی سے بچہ پیدا کرو اور لونڈی کو بیچ دو پیسے کے لالچ میں اب مجھے جب بک جائے گی تو پھر وہ اس کی جو آدھی آزادی تھی وہ بھی ختم ہو گئی اور پوری غلام تو بکتے بکتے بکتے بکتے ایک وقت ایسا آئے گا تو اس کا بچہ ہی خرید لے گا اس کو سمجھے تو یہ بھی ایک جو ہے اس کی تفسیر ہے ابن حضر نے جو تفسیر کی ہے اور سب سے اچھا سمجھا ہے وہ اور وہی زیادہ زیادہ لائق بھی ہے ابن حضر فرماتے ہیں کہ اس سے مراد والدین کی نافرمانی ہے یعنی لانڈی اپنے आका کو جنے کا مطلب یہ ہے کہ مائیں جب بچے پیدا کریں گی تو بچے بڑے ہو کر کے اپنی ماں پر اپنے ماں باپ پر اس طرح حکم چلائیں گے جیسے کہ آکا اپنے غلام پہ چلاتا ہے تو بیٹا اپنی ماں کو غلام سمجھے گا بیٹا یعنی سمجھے گا کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ ایسا سلوک کرے گا بر سلوکی کا انداز اس کا ایسا ہوگا کہ غلاموں کی طرح ماں باپ کو استعمال جائے گا تو گویا وہ ماں باپ بن گئے غلام اور ماں بن گئی لونڈی اور بیٹا بن گیا آقا تو گویا اس ماں نے جو بچہ جنا تو وہ اپنا بچہ نہیں بلکہ اپنا آقا جنا سمجھ رہے آپ یہ بھی ایک تفسیر ہے تو علما نے کافی اس میں تفسیر بیان کی ہے ایک اور تصویر کہتے ہیں کہ جو ہے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لونڈیاں اس زمانے میں بڑی اچھی پوزیشن میں ہوں گی اور اچھی اگر حشمت والی اور جو ہے شرم و حیا والی اچھے اخلاق والی ہوا کریں گی تو لوگ جو ہے آزاد عورتوں کو چھوڑ کر لوگوں سے شادی کیا کریں گے تو ان کا آگے بڑھنا ہی گویا اس بات کی علامت ہے کہ جو ہے وہ مطلب ریاست مول انڈیاں جو پیدا ہوئی ہیں اپنی ماں سے پیدا ہوئی ہیں غلام کی بیٹی غلام ہوتی ہے تو گویا اس کی ماں نے ایک آقا کو جنا ہے کیونکہ یہ اس کی بیٹی جو کچھ دو کے بعد ایک بڑے مقام پر جانے والی ہے اور وہ جو ہے ایسا ہوگا تو یہ بھی ایک مختلف تفصیلیں ہیں لیکن سب سے زیادہ جو اہم تفصیل ہے جو قابل اعتبار ہے اور کیونکہ آج کا زمانہ ویسے بھی غلامی کا ختم ہو چکا ہے تو یہ اسی لیے دیکھیں لہٰذا کی تفسیر آج بھی قابل عمل ہے اور قابل غور ہے کہ اس سے مراد والدین کی نافرمانی ہے اس کے بعد کست القتل قتل کا بہت زیادہ بڑھ جانا لوگوں میں کسی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قتل کر دینا اور آج کل تو ویسے بھی قتل کے बहुत ज्यादा शकलें पाई जाती है बहुत ज्यादा इसकी ये चीज बढ़ गई है और आगे भी बढ़ जाएगी और हम लोग छोटी छोटी चीजों पर बड़ी बड़ी जाहिरत के जमाने की तरह किताल करेंगे और दंगे करेंगे तो हाल हर्ज कल किसी ने पूछा था हर्ज क्या है हर्ज यही है یا سورو کالو یا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ حرج جی بڑھ جائے گا حرج کا مطلب ہوتا ہے چھوٹی ہاتھ سے یعنی قتل بہت زیادہ قتل ایک دوسرے کو قتل کرنا ہلاک کرنا اور اس کے علاوہ بہت ساری کیا نام ہے ہر یہ ہمیشہ کی زبان میں ہے لوگوں نے فرمایا الحا رسول اللہ قتل اتنا بڑھے گا تو کیا لوگ مطلب لوگوں کو قتل چلے گا تو آپ نے کہا کہ نہیں لوگوں کی عقلیں چھن جائیں گی لوگوں کی عقلیں قائم نہیں رہیں گی اور فضلے کے زمانے میں ویسے بھی انسان کا عقل کا قائم نہیں رہتا ہے اس میں بہت زیادہ نہیں گزشتہ ہے تقارب الزمان اس کے بعد تیئیس نمبر عدالت ہے زمان کا وقت کا قریب ہو جانا وقت کا ایک دوسرے کے قریب ہو جانا آپ نے کہا تھا کہ مساحد کا یہ تقار قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ ایسا وقت آ جائے گا کہ وقت ایک دوسرے کے قریب ہو جائے گا تقارب الزمان کی کئی شکلیں ہیں مطلب ایک ہر میں آتا ہے کہ سال ایسے گزرے گا جیسے مہینہ مہینہ ایسے گزرے گا جیسے ہفتہ ہفتہ ایسے گزرے گا جیسے دن تو دن گزرے گا جیسے گھڑی گزرتی ہے ایک, ایک گھنٹہ گزرتا ہے تو یہ جو چیز ہے ایک میننگ تو اس کا یہ ہے کہ گویا وہ چیز تیزی تیزی گزرے گی اور اس تیزی تیزی گزرنے کی دو تفویریں ہیں ایک تفویر یہ کہ واقعی معنی میں تیز ہو جائے گا حقیقی معنی میں لیکن یہ حقیقی تیزی ابھی نہیں آئی ہے بلکہ اس کی دوسری تصویر یہ ہے کہ وہ قلت برکت زمان زمانے میں اور وقت میں برکت نہیں رہ رہے گی اور لوگوں کو پھر یہی احساس ہو جائے گا کہ مطلب جلدی جب برکت نہیں ہوتی ہے وقت میں تو گویا آپ چھوٹا سا کام کرنے کے لیے زیادہ وقت لگاتے ہیں تو آپ کا چھوٹے سے کام میں زیادہ وقت لگاتا ہے ایک تو قلت برکت کا نام ہے استعمال ہے دوسرا یہ ہے کہ زمانے کے قریب ہو جانے کا مطلب کہ جب مہدی کا زمانہ آئے گا عیسا احساس کا زمانہ آئے گا تو لوگ بڑے امن و امان میں رہیں گے اور خوشحالی میں رہیں گے خوشحالی کا وقت جلدی کرتا ہے جبکہ مشقت کا وقت جلدی نہیں کرتا انسان جب کسی مصیبت میں ہو تو سمجھتا ہے کہ لگتا ہے کہ زمانہ رک گیا ہے تو مصیبت کا وقت جو ہے گیرے میں کرتا ہے تو لوگوں کے احساس ایسا ہو جائے گا کہ ارے زمانہ امن بہت جلدی گزر گیا اور مصیبت کا وقت کرنے سے نہیں کر رہا ہے تو اس طرح کی بھی علامتیں ہوں گی ایک میننگ ہے کہ تکار زبان کا مطلب ہے کہ اہل زمانہ جو لوگ ہیں ان کے حالات ایک دوسرے کے قریب ہوں گے یعنی بے میں یعنی سارے لوگ اس سے برین ہوں گے ایک سے گے ایک چڑھ چڑھ کے برطین ہوگا تو گویا سب لوگ ایک دوسرے کے قریب ہوں گے کس میں بے میں اور دوسرا میننگ ہے کہ ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں گے لوگ یعنی تباصل میں آج دیکھیں کہ کمیونیکیشن میں لوگ کتنے قریب ہیں ایک دوسرے کے فٹافٹ ایک منٹوں سیکنڈوں میں اندر آپ لاکھوں لوگوں سے تباصل کر سکتے ہیں آج کل کے جو جو سوشل ویب سائٹ وغیرہ کے ذریعے آپ اپنی چیز ڈال رہی دنیا بھر میں ہر جگہ پہنچ رہی تو یہ تکاروں زمانی تو ہے کہ ایک خبر پہنچانے میں پہلے کتنا وقت لگتا تھا لوگوں تک آج آپ چھوٹی سی بات کمیٹر میں ڈال دیجیے پوری دنیا دیکھ لیں گی جتنے آپ کے پارورس ہوں گے تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ بھی مراد ہے تقارب زمان سے کہ وقت کم لگے گا لوگ ایک دوسرے کے قریب آ جائے گی اور وقت کم خرچ ہوگا یہ بھی اس سے مراد ہے اور, اور دوسرا میننگ اصلی یہ ہے کہ حقیقی معنی میں وقت کا تیزی سے گزرنا یہ بھی نہیں آیا ہے باقی شکست آ گئی قلعے سے برکت کی آ گئی لوگوں کا ایک بےدینی میں قریب ہونا یہ بھی موجود ہے اور اورز رفتاری کے ساتھ کمیونیکیشن کرنا یہ بھی موجود ہے لیکن حقیقی معنی میں وقت کا تیزی سے گزرنا یہ ابھی نہیں آیا یہ آخری زمانے میں آئے گا میرا خیال ہے کہ یہی وقت روک دیا جائے اور یہ بریک فاسٹ کا بریک ہے <laughs>